اور سموید کی طرف ان کی برادری سے سالے کو بھیجا کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہ ہو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئیے اللہ کا ناقہ ہے تمہارے لیے نشان تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کزم میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا